بسم اللہ الرحمن الرحیم چند باتیں اس ترجمہ و تفسیر سے متعلق الحمد للہ وحدہ والسلام وسَََ تو وسلم بعد آج سے تقریباً پینتیس سال قبل جب میں مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد دارالفتا ریاض سعودی عرب کے شعبہ دعوت و ارشاد میں ملازم ہوا تو تعلیمی زندگی سے نکل کر یک بیک اجتماعی اور دعوتی زندگی میں آ گیا اس زمانے میں سعودی عرب کے بڑے شہروں میں ہندو پاک کے بہت سے تعلیمی یافتہ حضرات حکومت سعودیہ کے مختلف اداروں میں کام کرتے تھے ان میں سے بہتیرے اپنے ملک سے ہی دین سے گہرا ربط رکھتے تھے اور بہتوں کو جب یہاں آ کر حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے سعودی عرب کے صاف ستھرے دینی ماحول کو دیکھا تو ان میں دینی جذبہ اور قرآن و سنت کے مطالعے کا شوق پیدا ہوا دارالفتا کے شبہ دعوت و ارشاد میں بھی دن بدن توسیع ہوتی گئی اور ملک و بیرون ملک کے مسلمانوں کا اس سے ربط تعلق بڑھتا گیا چنانچہ بہت سے اردو خان حضرات اپنے دینی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اس ادارے سے اتصال پیدا کرنے لگے ان سوالوں میں سے ایک اہم سوال یہ ہوتا تھا کہ ان کی رہنمائی قرآن کریم کے صحیح ترجمہ و تفسیر کی طرف کی جائے اور چونکہ شبہ ترجمے کا میں ہی ذمہ دار تھا اس لیے اکثر و بیشتر اس سوال کا جواب مجھے ہی دینا پڑتا تھا اس وقت تک مجھے اردو زبان میں موجود ترجمہ و تفسیر سے متعلق جتنی معلومات تھی اور جن متداول ترجموں اور تفسیروں کا مجھے علم تھا انہیں مد نظر رکھتے ہوئے میرے لیے اس سوال کا جواب دینا بڑا ہی مشکل کام تھا کیونکہ ان میں سے بہت سی تفسیروں میں قرآن کریم کے بنیادی پیغام عقیدہ توحید کے ایزا و تبین کا اہتمام مفقود تھا بلکہ بعض تفسیروں کے ذریعے تو بدعت و زلالت کی ترویج کی گئی تھی اور کچھ میں قرآن و سنت کے منہج سے الگ ہٹ کر انفرادی یا گروہی افکار و آرا اور نظریات کو پھیلانے کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی غلط تعویلیں کی گئی تھیں کچھ ایسی تفسیروں کا بھی مجھے علم اس وقت تک ہو چکا تھا جن میں ان کے مرتبین و مؤلفین نے الفاظ کا جادو جگایا تھا اور اپنی اردو زبان دانی کا سکہ بٹھانے کی کوشش کی تھی جو مترجمین و حاشیہ نگار قرآن و سنت کو ماننے اور جاننے والے شمار ہوتے تھے ان کے ترجمے اور حواشی پڑھ کر بھی چندہ اطمینان نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ ترجمے حرفی اور وہ حواشی غیر مربوط اور ناقص معلوم ہوتے تھے انہیں پڑھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والوں کی تشنگی نہیں جاتی تھی بلکہ وہ بہت سے مقامات پر الجھنوں کا شکار ہو جاتے تھے ان تمام ترجموں اور حواشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زمانے میں اردو خان حضرات کے سوال کا تشفی بخش جواب دینا اور ان کی کسی مناسب تفسیر کی طرف رہنمائی کرنی یقیناً بڑا ہی مشکل کام تھا اسی زمانے میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک ایسے ترجمہ اور تفسیر کی اشد ضرورت ہے جو قرآن کریم کی عربی زبان میں موجود تفسیروں کی مدد سے مرتب کی جائے جس میں اس بات کا التزام کیا گیا ہو کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم صحیح احادیث صحیح اقوال صحابہ اور صحابہ سے مروی تفسیروں کے ذریعے کی جائے چونکہ میں اپنے آپ کو اس زمانے میں اس کا کسی درجے میں بھی اہل نہیں پاتا تھا اس لیے جو علماء اکرام اور باحثین اظام ہند و پاک سے سعودی عرب تشریف لاتے تھے ان کے سامنے امت اسلامیہ ہند و پاک کی اس ضرورت کو رکھتا تھا اور ان سے درخواست کرتا تھا کہ یہ کام از حد ضروری ہے تاکہ لاکھوں کی تعداد میں اردو بولنے والوں کی یہ مانگ پوری ہو بعض حضرات نے اس ضرورت کا احساس کیا اور بعض جامعات نے اپنے چند اساتذۂ اکرام کو اس کام پر لگایا لیکن جس کام کی ابتدا ذاتی رغبت و خواہش سے نہ ہو وہ بالعموم پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا چنانچہ وہ کام اختتام پذیر نہ ہو سکا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں مذکورہ ضرورت کا احساس عام ہو گیا تھا اسی لیے اب سے تیس چالیس سال کے عرصے میں چند بہت ہی مفید تفسیری حواشی منَ سے شہود پر ظاہر ہوئے جیسے مولانا محمد عبدالفلاح کا اشرف الحواشی مولانا سید احمد حسن کی احسن الطفیر مولانا راغب رحمانی کی الفضل القبیر فی اختصار تفسیر ابن کثیر مولانا عبدالقہار دہلوی کا حواشی و حل لغات مولانا داؤد راز کا فوائد و حواشی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری کی تفسیر سنائی اور حافظ صلاح الدین یوسف کی احسن البیان جو ان دنوں مجمع الملک فہد لطباعت القرآن الکریم سے لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر تقسیم کی جا رہی ہے اس عرصے میں مجھ پر رب العالمین کا ایک خاص احسان یہ ہوا کہ قرآن کریم سننے کا شوق بے پایا مجھ میں پیدا کر دیا تقریباً پچیس سال سے میری گاڑی کا ریڈیو ازاعۃ القرآنِ الکریم پر فکس رہتا ہے جب گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں تو قرآنِ کریم کی آواز کان سے ٹکرانے لگتی ہے سونے سے پہلے بھی ازاۃ القرآن الکریم کھول دیتا ہوں نیند آ جاتی ہے اور قرآن کی آواز آتی رہتی ہے اللہ حاضل قیاس قرآن کریم کا سننا میری عادت بن گئی ہے اور اس کا معجزانہ اثر میرے دل و دماغ کو متاثر کرتا رہتا ہے کبھی کبھار اس کا روب و جلال مجھ پر ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ میں از خود رفتہ ہو جاتا ہوں آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو جاتا ہے اور قلب و روح کی انتہائی گہرائیوں تک اس کی تاثیر پھیل جاتی ہے انہی کیفیات سے میری زندگی گزر رہی تھی کہ آج سے تقریباً چھ سال قبل ایک حاطف غیبی نے مجھے آواز دی اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ میں بھی اپنے رب کائنات کی رضا اور اس کی جنت کو پانے کے لیے قرآن کریم کا ایک ترجمہ اور تفسیر اردو زبان میں تیار کروں میں نے تفسیر قرآن کریم سے متعلق مختلف کتابوں مقدموں مقالات اور تفسیری مناہج کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا کئی ماہ کی جہد مسلسل کے بعد مجھ میں یہ جرت پیدا ہوئی کہ اس عظیم کام کی ابتدا کروں میں نے اس کام کے لیے وہی منہج اور طریقہ کار اختیار کیا جو صحابہ اکرام کے زمانے سے کتب تفسیر کی تعلیف کے لیے صلف صالحین کا رہا ہے یعنی قرآن کریم کی تفسیر قرآن صحیح حادیث صحیح اقوال صحابہ اور ان سے مروی تفسیروں کے ذریعے کروں آیات کا شان نزول بیان کروں جو صحیح حادیث سے ثابت ہو آیاتوں کے درمیان رب تلاش کروں جس سے ما قبل اور ماں بعد کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے جن مضامین کے اضاح و تبین کا میں نے خصوصی اہتمام کیا ہے یعنی جو صلف صالحین کی تفسیروں کا تر امتیاز رہا ہے وہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع عقید توحید باری تعالی ہے اس ضمن میں شرکیہ اعمال بت پرستی قبر پرستی مشایخ پرستی نام نہاد تصوف کے انحرافات اور بدعت و ضلالت کی تردید بھی ہوتی گئی ہے عقید رسالت ختم نبوت اور باری تعالہ کے اسماع و صفات کی توحید کو بھی میں نے خصوصی طور سے بیان کیا ہے ساڑھے چار سو سے زائد آیات میں قرآن کریم نے انسانی زندگی سے متعلق سینکڑوں احکام بیان کیے ہیں ان تمام فقی مسائل کو میں نے آیات قرآنی اور احادیث سیاح کی روشنی میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ مجھے اپنے مذکورہ منہج اور طریقہ کار کا پابند رہنا تھا اسی لیے میں نے بنیادی مراجع اور مصادر کے انتخاب میں بہت ہی احتیاط سے کام لیا ہے چنانچہ جو تفسیریں میری میز پر ہر وقت کھلی رہیں اور جن سے میں نے بلاواستا استفادہ کیا ہے وہ یہ ہیں حافظ ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم امام قرطبی کی الجاملحکام القرآن امام شوکانی کی فتح القدیر حافظ ابن القیم کی الزوء المنیر نواب صدیق حسن خان کی فتح البیان علامہ جمال الدین قاسمی کی محاسن التنزیل علامہ عبد الرحمٰن صادی کی تحصیر الکریم الرحمن اور شیخ ابو بکر جزائری کی ایسر التفاثیر ان کتابوں کے علاوہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد صاحب قلم سیال حافظ ابن القیم کی متعدد معلفات سے بھی استفادہ کیا ہے اکثر و بیشتر جگہ میں نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے اور کہیں کہیں ان کے نام لیے بغیر ان سے مستفاد افکار کو اردو کا جامہ پہنا دیا ہے ترجمے کی تیاری میں میں نے اپنی تیار کردہ تفسیر کو ہر وقت سامنے رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف مقامات پر میں نے قدیم بزرگان ہند و پاک کی روش سے ہٹ کر ترجمے کا اسلوب اختیار کیا ہے لیکن کسی حال میں بھی جمہور مفسرین کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے شزوز کی راہ نہیں اختیار کی ہے اپنی تفسیر کے علاوہ مولانا محمد صاحب جونا گڑھی کا مشہور معروف ترجمہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرت سری کا ترجمہ اور محدث عبد القادر بن ولی اللہ دہلوی کا ترجمہ بھی میرے سامنے رہا ان ترجموں کے علاوہ سعدی شیرازی اور ولی اللہ دہلوی کے دو فارسی ترجموں سے بھی میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے مذکورہ ترجموں سے میرے استفادے کی نوعیت صرف مناسب ترین اردو الفاظ لینے کی حد تک تھی میں نے ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خصوصی لحاظ رکھا ہے کہ ہر آیت کا ترجمہ الگ ہو لیکن ترجمہ بہرحال با محاورہ اور تشریحی ہو تاکہ اگر کوئی شخص صرف ترجمہ ہی پڑھنا چاہے تو وہ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کے بنیادی مقاصد و مضامین کو سمجھتا جائے میں نے اپنا یہ ترجمہ اور یہ تفسیر حضرت مولانا مختار احمد ندوی حفظہ اللہ کو پیش کیا انہوں نے کئی دن تک اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی بے انتہا خوشی کا اظہار کیا اور اپنے تاثرات لکھ کر دیے جس میں انہوں نے میری کوشش کو بہت زیادہ سراہا ہے ان کے علاوہ میں نے اپنا یہ ترجمہ و تفسیر جامعۃ الامام ابن تیمیہ ہند کے تین چوٹی کے اساتذرام جن میں سے دو یعنی فضیلت الشیخ محمد خورشید سلفی اور فضیلت الشیخ محمد ارشد سلفی مدینہ یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور تیسرے یعنی فضیلت الشیخ محمد امان اللہ فیضی نے کم از کم پچاس سال سے علوم قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ زنی کی ہے کو پڑھنے کے لیے دیا اور انہیں بیلاغ تبصرہ کی اجازت دی الحمد کہ تینوں حضرات کے نزدیک ان کی پذیرائی ہوئی اور امت مسلمہ ہند و پاک کے لیے انہیں بیش بہا تحفہ قرار دیا میں نے اپنی یہ تفسیر اپنے گھر میں ام عبداللہ کو چھپنے سے پہلے تصویر کر کے دیا تاکہ اس سے استفادہ کریں اور ہر دو ترجمہ و تفسیر کے بارے میں اپنی رائے دیں سیدھے سادھے الفاظ میں انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں قرآن کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں پہلے کے ترجموں اور حواشی سے میں قرآن کریم کے مفاہم و معانی کو تسلسل کے ساتھ نہیں سمجھ پاتی تھی ایسا کر کے میں نے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی سنت پر عمل کیا تھا انہوں نے بھی اپنا ترجمہ اپنی بیگم زلیخا کو دیا تھا تاکہ اسے پڑھ کر وہ بتائیں کہ انہیں وہ ترجمہ سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں پیش آتی ہے چنانچہ ان کا جواب جناب امام الہند کے لیے بہت ہی ہمت افزا تھا رحم اللہ رحمت العبرار مذکورہ تینوں علماء کرام کی رائے کے باوجود میں نے اس ترجمہ و تفسیر پر نظر ثانی اور تصحیح کے لیے پانچ طلبۃ العلم کی ایک کمیٹی بنائی جن میں سے شیخ عبد مدنی مدینہ یونیورسٹی کے کلیۃ الحدیث کے ممتاز فارغ تحصیل ہیں محمد محسن صدیقی نے شاہ سعود یونیورسٹی ریاض سے عربی زبان میں ڈبلومہ علی کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے فیاض احمد تیمی اور محتاب عالم تیمی جامعۃ الامام ابن تیمیہ ہند کے اور رضوان اللہ ریاضی جامعہ ریاض العلوم دہلی کے فارغ التحصیل ہیں ان نوجوان علماء نے ترجمہ و تفسیر کی تنقیح و تصحیح میں میری اجازت سے اتنی شدت اور دقت نظر سے کام لیا کہ میں کبھی کبھی تلملا ملا اٹھا بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری اور ان نوجوان علماء کی سمجھ اور علم کے مطابق ترجمہ و تفسیر کی زبان نکھر گئی اور بظاہر کوئی بڑی غلطی باقی نہ رہی لیکن چونکہ انسان خط و نسیان سے مرکب ہے اس لیے اس کے ہر کام میں غلطی اور نسیان کا امکان باقی رہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات پاک میری خطاؤں کو معاف کر دے اور آئندہ ان کی نشاندہی کے بعد ان کے ازالے کی توفیق دے اس ترجمہ و تفسیر کی تبات تنظیم و تنثیق اور تجمیل و وتئین میں عزیزم فیاض احمد تیمی نے شب و روز جو انتھک محنت کی ہے اور مہینوں کمپیوٹر پر جیسی دماغ سوزی کرتے رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا خصوصی طور سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور دونوں جہان کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائے عزیزم رضوان اللہ ریاضی بھی خلوص دل سے شکریہ اور دعاؤں کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی پیسٹنگ بہت ہی دل جمعی اور محنت سے کی ہے جس کے نتیجے میں نص قرآنی کا حصہ بہت ہی خوبصورت تیار ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس کد و کاوش کا اچھا سے اچھا بدل آتا فرمائے میں نے اس ترجمہ و تفسیر کی تیاری میں اپنی عمر کے پانچ سال طور لگائے ہیں کہ اس پوری مدت میں میں نے روزانہ تقریباً سولہ گھنٹے کام کیا ہے سفر و حضر میں اس کے مسودات اپنے ساتھ لیے پھرا اور جب بھی اور جہاں بھی موقع ملا ان کی تصحیح و تدقیق میں لگ گیا اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے اس ترجمہ و تفسیر کی تیاری پر پانچ سال نہیں بلکہ پندرہ سال لگائے ہیں اور پھر بے ساختہ میری زبان پر فارسی کا یہ شعر آ جاتا ہے حاصل عمر نثار سر یار کردم شادم از خیش کے کار کردم یعنی میں نے اپنی عمر کا حاصل اپنے یار کے سر نثار کر دیا ہے میں اپنی زندگی سے خوش ہوں کہ ایک محتم شان کام انجام دیا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں بہ ہزار خوشوخو دست بدعا ہوں کہ وہ میری اس کوشش کو قبول فرما لے اسے قبول عام عطا فرمائے اور اسے میری میرے والدین ان کے والدین ام عبداللہ اور میری اولاد کی نجات کا ذریعہ بنائے نیز مذکورہ علماء کرام کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ہم تمام کو اپنی رحمت کے زیر سایہ جگہ دے آمین محمد لقمان الصلفی ریاض تیس شابان چودہ سو اکیس ہجری بمطابق انیس نومبر دو ہزار